السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات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 امان ام عبادی کا خیر محمد من آجانی سمر رضا عن عبی و ان عمر کے حضور نبی اکرم نور مجسم رحمۃ و بارہ کی ذات دستر برید و سلام آپ کی تعریف تو اس کے بعد الحمدللہ درس قرآن کریم کے سلسلہ میں ترجمہ اور تفسیر قرآن کریم کے سلسلہ میں آج قرآن اور ہم پروگرام میں سورہ عال عمران کی آیت نمبر 49 کا بقیہ عصہ تلاوت کیا گیا ہے سید عیسیٰ روح اللہ علیہ اصلاط و تسلیم کے یو کا ذکر ہو رہا ہے کہ رب کریم نے ان کو کیا کیا مولزاد عطا فرمائے اور وہ مولزاد جو ہے خود اپنی مبارک زبان سے حضرت حسین عیسیٰ علیہ اصلاط و تسلیم بیان فرما رہے ہیں ان میں اس آیت خیمہ میں جو آخری ماہ تھا کم بماتا قلون و ماتون فی بوت کم کہ میں تجھے اس چیز کی بھی خبر دیتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو اور میں تجھے وہ بھی بتاتا ہوں جو گھروں میں چھپا کے آتے ہو ان نفی ذال کا لایت القم انکم تم او اس میں ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے کس کے لیے جو ایمان والا اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پھر تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان موضوعات میں اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نبی انبیاء کے موضوع بھی ان کو فائدہ نہیں دیتے اولیاء کی کرامات بھی فائدہ نہیں دیتے رب کی قدرتوں کو دیکھتے ہوئے یہ آنکھیں بند کر دیتے ہیں یہ موضوعات یہ کرامات یہ ان لوگوں کے تصرفات یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی شانیں اولیاء کی شانیں یہ کس کو نظر آئیں گی ایمان ہے اور اگر ایمان نہیں ہے تو موضوعات بھی اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوں گے کرامات بھی فائدہ مند نہیں ہوں گے انبیاء کا آنا کتابوں کا نازل ہونا رب کریم کے کرم سب اس کے لیے جو ہے وہ آ, کچھ بھی اس کیا, ان کو فائدہ نہیں دیں گے تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ حضرت سین عیسیٰ, عیسیٰ، روح لعدا و, و تسلیم نے یہ جو موضوعات بیان کیے ان میں حضرت عیسیٰ کا تو تھوڑا سا بیان ہوا وہ غیر کی خبریں بتاتے ہیں وہ مٹی میں مٹی کا پرندہ بناتے ہیں اس میں پھنک مارتے اور جاتا ہے وہ بیماروں کو شفا عطا فرماتے ہیں رب کے جن سے رب کریم کے حکم سے چونکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر وہ موجزہ ہر وہ شان عطا کی گئی جو کسی بھی نبی کو کی گئی رب کریم کی پوری مخلوق میں جس کسی شخص کو جو شان عطا فرمائی گئی وہ ساری کی ساری شانیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئیں ساری کی ساری نعمتیں جو رب کریم نے کائنات میں تقسیم کی ساری اکٹھی کر کے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جوڑی میں ڈال دی تو پہلے نمبر پہ اس افاط کریمہ میں جو تھا موضوع جو بیان کیا گیا تھا انی آنکھ لوگ کو اللہ قومی نقطی نے کہی اتائی رے فرمایا میں تمہارے لیے ایک مٹی کا پرندہ مورب بناتا ہوں اس میں پھونک مارتا ہوں وہ اڑنے لگتا ہے یہ بہت بڑا معوضہ ہے مٹی کا پرندہ بنانا پھر اس میں پھوک مارنا اور اس کو اڑا دینا بہت بڑا معوضہ بہت بڑی شان ہے رب کریم کا یہ بہت بڑا ان کے کرم ہے لیکن قربان جب آکا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پرندے تو اڑا ہی کرتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اور پھر جب رو نکل گئی شہید ہونے کے بعد ان کو اڑا دیا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام جو ہیں وہ شہید ہونے کے بعد اڑتے ہیں اور حضرت جعفر طیار کو تیار اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ شہادت کے بعد فرشتوں کی رفتار کے ساتھ اڑا کرتے تھے اسی طریقے سے امام ماوردی نے اعلام النبوہ نے اور دیگر مدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں جیسے حضرت امام بہکی نے دلال نبوہ میں ابو نعم نے اپنی دلائل نبوہ میں نقل فرمایا حدیثی کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا تو آپ سے کہا کہ کیا آپ اللہ کے نبی ہیں فرمایا ہاں یا کوئی موجود آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تو توں چاہتا ہے تو اس نے کہا وہ سامنے ایک درخت ہے اگر اس کی ٹینیاں آئیں آپ کے پاس اور آپ کو آ کے آپ کی نبوت کی گواہی دیں تو پھر میں آپ کو نبی مانوں گا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کے تم ہی کہو وہ درخت کے پاس گیا دو ٹاڑیوں کی طرف اشارہ کیا کہ تمہیں اللہ کے محبوب اللہ کے نبی بلا رہے ہیں وہ وہاں سے درد سے پیدا ہوئی ہوا میں اڑتی ہوئی آئی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے آ کے آ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کی گواہی دی تو دیکھیے پرندوں کا کام اڑنا ہی ہوتا ہے اگرچہ مٹی کا پرندہ بنانا پھر اس کو اڑانا بہت بڑا موضاء ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پتھروں کو پانی پہ چلا دیا اور درختوں کی تاڑیوں کو ہوا میں اڑا دیا اور انسان کو جیسے حضرت عامر بن خیرہ رضی اللہ تعالیٰ جو سین اصلی کے اکبر ربی اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ غلام تھے جو ہجرت میں آکا کریم کے ساتھ تھے جب ستر کاریوں کو شہید کیا گیا تو ان میں وہ موجود تھے اور لوگوں نے دیکھا کہ شہادت کے بعد ان کی لاشیں مارکا ان کا جسم بس اڑتا ہوا آسمانوں میں گم ہو رہا ہے تو فرمایا وہ تو پرندے کو اڑاتے ہیں جس کا کام ہی اڑنا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو انسانوں کو اور پتھروں کو جو ہے وہ اڑاتے بھی ہیں پانی پہ چلاتے بھی ہیں فرمایا اسی طریقے سے وہ بیماروں کو مادر گاد انڈوں کو درست کرتے ہیں موجود ہے انسان اس کی آنکھیں ہیں اللہ کے پیارے محط... آ... حضرت سسین عیسہ روح اللہ صلاحت و تسین جو ہیں وہ ان کو اس میں یعنی زندہ کر دیتے ہیں ان کی آنکھوں کو اور وہ دیکھنے لگتے ہیں میرے آخا کریم صلی اللہ تعالیٰ سے ان کو یہ موجہ تو ملا ہی کہ اندوں کو آنکھیں اتا فرمانا حضرت قطع ربی اللہ تعالیٰ کی آنکھ نکل گئی الب داہ نے پاگ لگایا چشم خانہ میں رکھا تو آنکھ نظر آنے آنکھ کو نظر آنے لگا اور حضرت سین قطار ربی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے جب اسی سال کی عمر ہو گئی تو جو آنکھ آقا کریم کے موضوعے سے ملی تھی اس آنکھ کو کھولتے اور دوسری آنکھ پہ ہاتھ رکھتے اور چاند کو دیکھ لیا کرتے تھے اور مشہور حدیث حضرت سینا عثمان بن حنفر علی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس کو امام ترم نے امام نسائی نے امام بہتی نے ابن بی فیصبہ نے اسی طریقے سے ابن خزیمہ نے دشمار شمار نے بصنب صحیح اس کو نقل کیا کہ ایک نبی نے صحابی آقا کریم کی بارگاہ میں آئے کہ دعا فرمائیے اللہ جل مج القیم مجھے آنکھ آنکھیں عطا فرما دے تو آقا کریم نے شاہ گھمایا اگر صبر کرو تو جنت ملے گی تو ارن کی حضور دعا فرمائیں آنکھیں مل جائیں جنت بھی اللہ جل مج کریم عطا فرما دے اللہ اکبر تو آقا کریم نے گھمایا تجھے ایک کو نہیں لینا تجھے ایک چیز بتاتا ہوں تو اگر وہ دعا کرے گا طریقہ اختیار کرے گا کہ اللہ تیری آنکھیں تجھے واپس لوٹا دے گا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم جاؤ دو رقم عمار نفل پڑو اچھا بجو کر کے اور اس کے بعد دعا کرو اللہ عملی اف آلو کا بات اوجا کا بے نبی کا محمد لبمت یا محمد عنی توجہ بے کا الا ردی یعنی آقا کریم اشال ورما کہ تم میرا نام لو نام رب کریم کی بارگاہ میں دو گے تو گئی آنکھیں واپس آ جائیں گئی جس کے طلبوں کا دھونا ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی تو نام لینے سے رب کریم کی بارگاہ میں صرف میرا نام بطور وسیلہ پیش کرو رد کریم تو یعنی آنکھیں تمہیں عطا فرما دے گا اور ایسا کرم کیا کہ وہ خود دعا نہیں خود دعا فرماتے تو اس آدمی کے ساتھ خاص ہو جاتا اس کو آنکھیں مل گئی فرمایا نہیں تم کرو تاکہ قیامت تک آنے والا جو ہے شخص وہ یوں ہی دعائیں کرتا جائے اور رب کریم اس پہ کرم نوازی کرتا جائے تو بیماروں کو شفا اسی طریقے سے ہے یعنی آنکھوں کو دمائی عطا فرمانا آنکھوں کو تو دمائی عطا سینا عیسا نے فرمائی بہت اونچا بہت بڑا موضوع لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان چیزوں کو بنا عطا فرما دی کہ جن میں آنکھیں ہوتی ہی نہیں ہیں آقا کریم نے پتھروں کو بنا عطا فرما دی پتھر دیکھتے ہیں پتھر سنتے ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جھومتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذارے ہرا زار ہرا پر بھی تشریح گئے اور اسی طریقے سے جب احد پر بھی تشریح لے گئے تو آقا کے قدم لگے تو وہ ہلنے لگے پتہ چل گیا کہ اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور میری آکا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ احد جو ہے اہد ان جب البنا و ہے تو پہاڑ لیکن یہ ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں پیار کے لیے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے جس کے ساتھ پیار کیا جا رہا ہے تو پتھر میں تو آنکھیں نہیں ہیں لیکن میرے آقا کریم نے ان پتھروں کو بھی آنکھیں عطا فرمائی پھر ان کے آب پیار جو ہے محبت جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے پتھروں میں تو دل نہیں لیکن میرے آقا نے ان کو دل بھی عطا فرمائے ان کو دماغ بھی عطا فرمائے تو پتھر بھی دیکھتے ہیں وہ مسلم شیخ کی اور اسی طریقے سے موجم کربرانی اور دیگر محدثین نے سروائی کو نکل کیا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ مجھتے پہ درود و سلام پڑھتا تھا اللہ پر جب میرے آقا آتے وہ پتھر دیکھتا آقا آئے ہیں وہ سلام عرض کرتا اس کو زبان مل گئی اس کو آنکھیں مل گئی اس کو سمجھ مل گئی اس کو شعور مل گیا تو رب کریم نے یہ کتنا کرم کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حضرت عیسیٰ پر کرم نوازی ہے بہت بڑی کرم نوازی ہے معدر داد اندھوں کو درست کرتے ہیں لیکن میرے آکا تو ان کو کہ جن کو آنکھیں ملی ہی نہیں جن میں آنکھوں کا تصور ہی نہیں ان پتھروں کو آنکھیں عا فرماتے ہیں ان درختوں کو آنکھیں عطا فرماتے ہیں جو وہ پتھر میرے آکا کریم صلی اللہ تعالیسم کو جانتے ہیں دیکھتے ہیں وہ درخت جو ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھتے ہیں آقا سے گفتگو کرتے ہیں وہ لابرا اور وہ سفید داغ والے کو سینا عیسہ روح اللہ تو تسلیم جو ہے وہ مست کرتے ہیں وہ درست ہو جاتا ہے کتنے ہی بیمار ہیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالیسم کی بارگاہ میں آئے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہاتھ پھیرا وہ لوبے دہنے پاک لگایا اور وہ جو سالوں کی بیماریاں تھیں اس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی چار بیویاں تھیں وہ مختلف قسم کے اچھے سے اچھے مہنگے سے مہنگے اطر خریدتی اور لگاتی لیکن وہ جب گھر میں آتے تو اللہ قرآن کی خوشبو سب خوشبوؤں پر غالب آ جاتی تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کون سا لگاتے ہو کون سی خوشبویں لگاتے ہو کہ ہم اتنے مہنگے اتر خریدتی ہیں اور وہ مان پڑ جاتی ہے اور آپ کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ سب سے ہاوی ہو جاتی ہے سب بھاری ہو جاتی ہے تو ہم ہیں کہ میں نے کبھی لگائی نہیں ہے کوئی آ, آ, کوئی خوشبو کوئی اطر نہیں لگایا تو پھر یہاں پھر ایسی خوشبو کہاں سے آتی ہے تو وہ رسول رسولت کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اب میری والدہ مالدہ مجھے آقا کریم کی بارگاہ میں لے گئی کہ میرے جسم پہ خارج تھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لاب داہ پاک لگایا اپنی انگلی کو اور میری کمر پہ لگائی میری کمر پہ, پہ پھیری وہ اسی وقت تندرستی ہو گئی اور وہ خارش تو چلی گئی لیکن اس کے بعد آج تک میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ ایسے کتنے ہی بیمار آکا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آکا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تو ذات ہے جس نتی پہ میرے آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قدم لگتے ہیں فرمایا غبار المدینہ تفیح مدینہ جس میں میرے قدم لگے اس کی مٹی بھی شفا ہو گئی اس کا غبار بھی شفا ہو گیا مدینہ کی مٹی کو یعنی خاک شفا کہا جانے لگا کیونکہ میرے آقا کی مبارک زبان سے نکلا وہ اہیل موتا بے اللہ حضرت سینا عیسیٰ نے کہا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے بہت ساری حدیث مبارکہ میں ان مردوں کا ذکر بھی آیا جن کو حضرت سینا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلاط وسیم نے زندہ کیا لیکن آکا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ اکبر آپ نے کتنے ہی مردہ دلوں کو زندہ کیا اور حقیقت میں جیسے عشاط میں بیان ہے اس کا بھی یعنی میرے آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کتنے ہی مردوں کو زندہ کیا امام ابن حجر حافظ ابن حجر استلانی اشافی مشہور محدث ہیں اور عالم اسلام میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے ان سے یہی سوال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کیا مردوں کو زندہ کیا امام سخاوی نے ان کے ترجمے میں جو ان کی سیرت کی کتاب لکھی اس میں وہ سوال اور ان کا جواب جو ہے وہ نقل کیا ہے تو جو وہ شیروں میں کہ وہ شیروں میں ہی سوال تھا تو شیروں میں ہی امام ابن حجر کلانی نے اس کا جواب دیا نا آشا موتن بے داوتن من اطاح من بن نور و تمن حبن ود کہ ہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی اس نور اور ہادی کی دعاؤں سے کتنے ہی مردے زندہ ہوئے ان میں ایک وہ عورت جس کا ذکر میں پہلے بھی کئی بار کر چکا امام بہکی نے بلال نبوا نے اس روایت کو نقل کیا اور اسی طریقے سے امام بزار نے اپنی مسند میں کہ ایک عورت سی نانسبن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک مہاجرہ عورت جو مدینے میں رہتی تھی ہمیں پتہ چلا کہ اس کا ایک جوان بیٹا بیمار ہے اور کافی سست زیادہ بیمار ہے ہم بیمار کسی کے لیے گئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی ہم نے اس کے منہ پہ کپڑا دیا اور اس کی والدہ کو بتایا کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا تو وہ اٹھی اور رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے کہنے لگی کہ میں نے تیرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ دیا میں نے اپنا گھر بار تیرے نبی کی خاطر چھوڑا میرا ایک ہی بیٹا تھا بار تعالیٰ تو نے وہ بیٹا بھی مجھ سے لے لیا تو حضرت تینس مالک کہتے ہیں جب اس عورت نے اس طریقے سے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی اللہ اکبر آقا کریم کا نام لے کے کہ میں نے تو تیرے نبی کی خاطر ہجت کی ہے ان کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا سارے رشتے دار چھوڑے ایک بیٹا ہی تھا باری اللہ وہ بھی تو نے لے لیا تو مالک ہیں ہم نے دیکھا اس بچے نے نوجوان نے اپنے آپ سے اس چادر کو جو ہم نے اس کے اوپر دی تھی اس کو علیحدہ کیا اتارا اٹھ کے بیٹھ گیا اور ہم اس کو مبارکباد دینے لگے اس کے ساتھ اس، ہم نے کھانا کھایا اس نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا اور کتنے سال تک بعد میں وہ زندہ رہا تو یعنی ایک تو ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیسم خدا کے کہیں ایک ہے کہ ان کا نام لیا جائے وہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جائے وہ مین ہن لتی منہا حلتی ماں تب بے وا دن بے وہ خو منہا وہ ایک وہ کہ جس کی بچی ایک وادی میں ایک جو تھی وہ فوت ہو گئی تو وہ آدمی آکا کریم صلی اللہ تعالیسل کی بارگاہ میں آیا حضور میری ایک بچی تھی بڑی پیاری بیٹی تھی وہ فوت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو ساتھ لے کے چلے اور اس بچی کی قبر پہ جا کے اس کو کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ تو بچی اٹھی میرے آتا کریم صلی اللہ تعالی نے پوچھا کہ کیا تو اپنے باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تیرا باپ چاہ رہا ہے یا تو وہاں جہاں گئی ہے وہیں ہی رہنی چاہتی ہے تو اس بچی نے کہا کہ نہیں مجھے رب کریم نے بہت اچھی اس دنیا سے جو ہیں وہ چیزیں عطا فرمائی گئی ہیں لہذا یعنی فقت و جب اللہ خیرن لی من ان دونوں چیزوں سے زیادہ مجھے رب کریم نے عطا فرما دیا لہذا میں واپس اس دنیا میں نہیں آنا چاہتی اسی طریقے سے دو بکریوں کے بارے میں روایت ہے تو وہ جو خیبر نے یہودی یہودی عورت نے آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر ملا کے جو کھانا دیا تو آکا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہاتھ کو روک لو اس بکری میں شاید اس بکری میں زہر ڈالا ہوا ہے تو اس عورت کو جب پوچھا گیا کہ آکا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو نے اس میں زہر ڈالا تو عورت نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا تو آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے شاہ مجھے اسی بکری کے اس گوشت نے بتایا ہے وہ آپ کے ہاتھ لگے تو زندہ ہو گیا دیکھئے ٹکڑے, ٹکڑے ٹکڑے گوشت ہو چکا پک چکا اس کے بعد بھی میرے آقا کے ہاتھ لگے تو وہ زندہ ہو گیا سبحان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ وہ تو بڑی ہی برکتوں والے ہیں میرے آقا کے جسم سے ہوا لگے اور وہ ہوا جس چیز کو لگتی جائے وہ چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں جس اس نے ہنانا خوش کے کھجور کے خوش تنے کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے صحیح بخاری میں حضرت تسی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہے عمر صلی اللہ علیہ وسلم مالک رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہیں وہ جب آقا کریم اس کو چھوڑ کے آگے جاتے ہیں تو وہ زار و قطار روتا ہے اور سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں وہ یوں روتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کے روتا ہے اللہ کے آکا کریم نے اس کو زندہ کرنے کا زندہ ہونے کا حکم نہیں دیا اس کے ساتھ جسم لگا وہ خشک تنا زندہ ہو گیا اور پھر اللہ اکبر امام نمکشری نے ایک روایت کو نقل کیا جو آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد میں بہت سارے محدثین نے ویسے اس کو نقل کیا وہ امت کا واقعہ بہت ہی معروف اور بہت مشہور حدیث میں ہے لیکن ایک جو ہے وہ صرف یعنی جو میں ابھی موضوع کے مطابق اس میں جو آگے ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے دودھ کے لئے پانی مانگا دودھ دھویا یہ ایک موجودہ بے شمار کتابوں میں ہے کیسی بکری جس میں کچھ بھی نہیں تھا وہ چل بھی نہیں سکتی کھڑی بھی نہیں ہو سکتی اس سے دودھ لے لیا بہت بڑا موجود لیکن جب دودھ پینے کے لیے آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی مانگا اس عورت نے پانی دیا میرے آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی کلّی کر کے وہ پانی باہر پھینکا تو میں بابل کہتی ہیں میرے گھر میں کئی سالوں سے ایک تنا تھا کھجور کا جو خشک ہو چکا تھا مردہ ہو چکا تھا وہ پانی زمین پہ گرا اس کے چند چھیٹے اس خشک تنے کو لگے وہ تنا اسی وقت ہرا ہو گیا وہ زندہ ہو گیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم سے کچھ لگ کے علیحدہ ہو کے دوسرے کو لگے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے تو حضرت موسیٰ کا یہ معاوضہ حضرت عیسیٰ کا یہ معاوضہ کہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے ہی مردوں کو زندہ کیا سات آ آدمیوں کا ذکر جو ہے امام ابن حجر کلانی نے کیا جن کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے زندہ کیا وہ انبے کو بماتا کلون عماتدہ پھر وہ غائب کی خبریں بتاتے ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی غائب کی خبریں بتاتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ ان شاء پروگرام میں یہی سے شروع کریں گے کہ یہ معیوزہ میرے آقا کو کیسے ملا چونکہ اب بریک کا وقت ہو گیا وقفے کا وقت ہے وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور آپ کے فون کال بھی سنتے ہیں ملتے ہیں پھر انشاءاللہ تھوڑے سے وقفے کے بعد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی ابھی آپ دوست احباب بہن بھائی جو ہیں وہ ٹیلی فون کال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ دے سکیں تو ہمارے ساتھ کالر ہیں دیکھتے ہیں کون سا کہاں سے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں بنگا بنگلہ شاہین بول رہا ہوں جی شاہین بھائی کیسے ہیں جی ہم لکھ خیریت سے ہے جی الحمدللہ رب العالمین جی کیا ہوتا ہے موتی صاحب میرا میرے دو سوال تھے جی جی ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ کچھ لوگ جب سوال کرتے ہیں تو وہ فوراً ہی کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی رقم میں جواب دیجیے جی جی ان کا سوال ہی یہ ہوتا ہے پہلا جی, جی تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ آ سوال کر رہا ہوں کہ قرآن اور سنت کی رقص میں جواب دیے جی جی آج کل جو سلسلہ نکلا ہوا ہے کہ تین کی جماعت میں جانا اور آخری مناجات یہ کس قرآن سنت کے ساتھ جی جی جی دوسرے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ کہنا یہ ہے کہ مسلمان کے اوپر کم سے کم سات مدعے لہرانا واجب ہے اچھا تو یہ مجھے کیا کانسپٹ ہے کیا ہے یہ جی شکریہ میرے بھائی دیکھیے جی یہ تو ہونا ہی چاہیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اتنا معروف کر دیا گیا اس مسئلے کو کہ قرآن و سنت قرآن و سنت ہے تو اصل قرآن و سنت ہی لیکن شری طور پہ جو دلائل ہوتے ہیں وہ عدلہ اربا سے ہوتے ہیں اور ہونے بھی چائنی امت کا اس پہ اجماع ہے کہ عدلیہ اربا جو ہیں ان سے کسی بھی مسئلے کا جواب کسی بھی دلیل کا جو ہے وہ ثبوت دعوے کی جو ہے وہ دلیل اور ثبوت دیا جا سکتا ہے کچھ چیزوں میں اس لیکن اس میں چاروں عما کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے قرآن قرآن کے بعد سنت سنت کے بعد اجماع اجماع کے بعد کیاس ان کو عبداللہ تفصیلیہ بھی کہتے ہیں ان کو عبداللہ اربا بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن دیکھیں قرآن میں ہے مسئلہ تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی کی سنت کو دیکھا جائے نہیں تو پھر یہ دیکھا جائے کہ اس پہ کیا صحابہ کا تعبین کا اجماع ہوا ہے اور یہ بھی نہیں تو پھر کیا تو ان چاروں چیزوں میں سے جو بھی مسئلہ ثابت ہوگا وہ حق ہوگا وہ صحیح ہوگا تو پہلے نمبر پہ تو میرے بھائی, بھائی بات یہ ہے کہ تبلیغ کرنا تو بہت اچھی بات ہے امریا اکرام کا طریقہ ہے لیکن آج کل دین کی تبلیغ نہیں ہو رہی مسالہ کی مذہب کی ہو رہی ہے تبلیغ اب دیکھیں کہ جو شخص چوری کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے کم تولتا ہے اب وہ پچاس سال بھی چلے لگاتا ہے لیکن وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے اب وہ ویسے ہی کم توڑ رہا ہوتا ہے ویسے ہی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے لیکن وہ مسلق دوسرا اختیار کر چکا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے دین کی بجائے مسلق کی تبلیغ ہو رہی ہے دین کی تبلیغ نہیں ہو رہی اور زیادہ تر ہوتا بھی یہی ہے کہ جو دین وہ تبلیغ کر رہے ہیں مسلمانوں کو ہی کر رہے ہیں تاکہ ان میں اپنا مسلک جو ہے اور اسی طریقے سے دیکھیے کتنی بڑی جاتی کہ پچھلی بار جو سوال آیا تھا کہ نماز میں بھی دروج نہیں بھیجنا چاہیے انہیں تبلیغوں کا اثر ہے کہ نبی کئیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں دور لے جایا جا رہا ہے تو یہ ایک پیمانہ یاد رکھ لیں کسی بھی جماعت کے ساتھ آپ جائیں اور دیکھیں کہ چند مہینے بعد اگر آقا کی محبت زیادہ ہو گئی ہے تو سبحان اللہ جماعت کا دامن تھامنا چاہیے لیکن اگر آقا سے اب دور ہو گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے بیزار ہو تو وہ قتم اس کے سارنا چاہیے اس کو چھوڑیے اور توبہ کیجئے جتنے لوگ ان کے ساتھ رہے اور دوسرا میرے بھائی کم از کم سات مردے یہ تو کوئی شری مسئلہ نہیں ہے اور کہاں سے لائے گا اتنے آدمی کہ ہر آدمی جو ہے وہ سات مردے اگر وہ دھونے لگے ان کو یعنی گسل دینے لگے تو ایک آدمی سات کو تو کتنے آدمی جو تو مرنے والے زیادہ ہو جائیں گے غسل دینے والے کم ہو جائیں گے کہ ہر ایک ایک ذمے اگر ساتھ ساتھ آئیں گے تو, تو ختم ہو جائے گا اس لیے یہ کوئی شری مسئلہ نہیں ہے جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون سا کہاں سے بول رہے ہیں آپ نے ٹی وی کی آواز سے بات کر رہا ہوں جی ہلو جی جی بولیے میرے بھائی آپ مجھ سے بات کیجئے ٹی وی کی آواز کم کر دیں جی ٹی وی کی آواز تو بند کر دی ہے ہاں مجھے آ رہی اچھا بولے کیا سوال ہے جی حلالہ کے بارے میں سوال کرنا تھا جی. کہ صحیح طریقہ اس کا کیا ہے کہ کی اگر اگر ایک آ, اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا پھر تین طرح کے ہوگی کیا وہ اس کے بعد فلم کیا کر سکتے ہیں جیسے کہ بتا بتارہ میں ہے جی. کہ اس کا جو طریقہ بتایا گیا ہے یا کہ ایک بار طلاق دیا تین بار اور اس کے بعد حلالہ کرنا بالکل ضروری ہے جی میرے بھائی دیکھیے سہی طریقہ جو طلاق کا ہے وہ ہے ایک میں ایک طلاق دی جائے پھر رجوع کیا جائے پھر دوسرے توہر میں طلاق دی جائے پھر رجوع کیا جائے اور پھر تیسرے توہر میں اس کو طلاق دی جائے یہ ہے شریع اور سنت طریقہ ایک غلط طریقہ جو اپنا لیا گیا ہے اس کو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ تو ان کو طلاق اور دلی کہتے ہیں یعنی یہ طریقہ صحیح نہیں باقی تینوں ایما اس کو بھی سنت ہی کہتے ہیں لیکن تینوں ایک بار ہی دے دی جائے تو واقع چاروں آئما کے نزدیک ہو جائیں گی چونکہ تین کہا تو تین ہی ہوگا نا یہ تو نہیں کہ کہے آدمی تین اور اس کا مطلب ایک لے یا ایک کہے مطلب تین لے یہ تو نہیں ہو سکتا ہر اکرم جانتا ہے تین تین ہوتے ہیں دو دو ہوتے ہیں ایک ایک ہوتا ہے تو جو چاہے صحیح طریقے سے شنیہ طریقے سے طلاق دے یا بدی طریقے سے غلط طریقے سے طلاق دے کی بار تین تلاقے دے دیں تین واقع ہو جائیں گی اب واقع ہو گئی تو اب قرآن کی روشنی میں یہ ہے کہ وہ عورت اس کے ساتھ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ کسی اور کے ساتھ شادی نہ کرے اس کو نکائے حلال اس لیے کہا گیا کہ قرآن کریم میں چونکہ فلاح و حلوں کے لفظ آ گئے بگرنا اگر اس نیت سے کیا جائے کہ چلے بھائی ایک رات اس کو رکھ دوسرے دن تو نے اس کو طلاق دے دینی ہے تو یہ حرام ہے یہ طریقہ جائز نہیں ہے ایک ریشی میں ہے کہ ایسے کرایہ کے سانڈ پہ لانت ہو آ, کہ جو اس طریقے سے نکاح کرے اور پھر اس کو حلالے کی نیت سے نکاح کرے اور پھر اس کو دوسرے دن طلاق دے دے ہاں نکاح جو ہے نکاح کی نیت سے ہونا چاہیے جیسے آپ نکاح ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ یعنی آ, اپنی مرضی سے طلاق دے نہیں دیتا تو نہ دے کوئی شرط نہیں ہے اس نکاح میں اگر اس نے اب اس کو طلاق دے دی تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنے پچھلے خامن کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتی ہے قرآن کریم نے واضح طور پہ جو ہے اس کا بیان جو ہے وہ یعنی آیا ہے رب کریم نے اس کا ذکر جو ہے واضح طور پہ کیا ہے لہذا اب اس میں اصطلاح کرنا اور امت کو خام خواہ اس طریقے سے شکوک میں ڈالنا اور طلاق دے کے بعد اس کو مزاق بنا لینا تین طلاقیں دیں پھر گھر لے آئے آج کل پنچایت بیس جاتی ہے جن کو قطن کسی مسئلے کا معلوم نہیں ہوتا وہ بھی فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں کوئی ہو, کچھ نہیں واضح تم جاؤ اور جا کے جو ہے وہ یعنی بیوی بی کو بلا لو کتن حرام ہے ناجائز ہے اور جب تک رہتے ہیں وہ زنا کے گناہ میں شامل ہوتے رہتے ہیں اور جتنے لوگ ان کے ساتھ اس حرام کام میں شامل ہوتے ہیں سب کے سب گناہ گار ہوتے ہیں تو نکاح حلاللہ صرف اس لیے کہ قرآن میں لفظ آ گیا بگرنا نکاح نکاح ہی ہوتا ہے لیکن اگر اس نیت سے بھی کرے گا تو بیوی تو حلال ہو جائے گی اگر کہ مجفیل آرام ہے یعنی نکاح حلال کی نیت سے ہی اگر اس نے نکاح کیا پہلے طے پہ ہو گیا کہ بھئی تو اسے نکاح کر اور تو اسی وقت یا دوسرے دن اس کو پلاٹ دے گا یہ طے ہو گیا تو یہ حرام ہے نہیں کرنا چاہیے لیکن امام اعظم ابو نہیں ہیں کہ اب بھی اگر وہ اس کے بعد بھی پہلے خامن کے پاس آئے گی تو وہ نکاح ہو سکتا ہے اگرچہ وہ پھر ناجائز ہے لیکن نکاح جو ہے وہ یوں ہی کرنا چاہیے جیسے عام نکاح ہوتا ہے جس طریقے سے یعنی عام طور پہ چلتا ہے ایک نکاح جو ہوتے ہیں وہ اس میں گواہ بھی ہوتے ہیں اور اس میں سارا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ چلتا ہے اسی طریقے سے نکاح ہو اس کے بعد جب چاہے وہ جتنی دیر چاہے اس کو رکھے چاہے ساری عمر رکھے اور چاہے دوسرے دن طلاق دے دے چاہے ساری عمر طلاق نہ دے تو جب تک وہ طلاق نہیں دے گا پہلے خاند پہ ہلال نہیں ہوگی ہاں جہاں علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ ہتھا کان کے ہرجن گہرا یہ جو نکاح ہے نا یہ نکاح بیمانہ مرد عورت کی قربت ہے صرف نکاح نہیں یعنی اگر صرف نکاح آہ وہ آہ کر کے اطلاق دے دے گا تو پہلے مد پہ ہلاک نہیں ہوگی جب تک جب تک کہ وہ میاں بیوی بی آپس میں یعنی ملاقات نہیں کریں گے جیسا کہ امرا کے رفاق کی حدیث جو ہے بخاری شی میں پچھلے پروگرام میں بھی میں نے ارض کی تھی کہ اس نے ارض کی کیا مجھے میرے خامر نے تلاش دی میں نے دوسری جگہ جا کے شادی کی وہ اس قابل نہیں ہے تو میرے آقا نے ارشاد تھا کہ کیا تو پہلے سامن کے پاس جانا چاہتی ہے تو اس نے اس کی کہ ہاں میں پہلے ساونت کے پاس جانا چاہتی ہوں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی شاہ اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک کہ تو اس کا ذائقہ نہ چکھے وہ تیرا ذائقہ نہ چکھے جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام میں اس بات کروں جی جی جی میں نے مفتی پوچھنا تھا کہ انگلش ڈیوس جو ہوتی ہے اگر وہ میاں بیوی آپس میں کر رہے تو وہ کیا ہو سکتی ہے اسلامی طریقے سے اس کو اسلام میں مانتا ہوں یا اسلامی ڈیوس ہی ہوگی میاں اسی کو مارا جائے گا نہیں طلاق تو طلاق ہے چاہے انگلش میں دے یا جستری کے چاہے دونوں کا آپس میں ارادہ نہیں تھا بس انہوں نے جو ویسے ہی وہ کسی مجبوری کے تحت کی ہے ہاں نہیں ہاں میرے بہن مسئلہ یہ ہے نکاح طلاق اور اطاق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ ہے یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا مذاق بھی چلتا ہے جو حقیقت میں بھی چلتی ہیں جو مجبوری میں بھی چلتی ہیں اگر مذاق میں طلاق دی تب بھی طلاق ہو گئی اور اگر کسی مجبوری سے دی کسی خوف سے دی تب بھی طلاق جو ہے وہ واقع ہو گئی لہذا ہاں مجبوری یہ کہ اگر اس کو واقع جان جانے کا خطرہ ہو سو فیصدی یہ ہو کہ یہ مجھے مار دے گا تو پھر طلاق دی تو پھر ایک لہدا مسئلہ لیکن ویسے کسی نے دھمکی دے دی اگر تو طلاق نہیں دے گا تو میں تجھے مار دوں گا میں تیری زیادہ چھین لوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ طلاق دیتا ہے بعد میں کہتا ہے کہ میری تو یہ مجبوری تھی تو وہ مجبوری نہیں سنی جائے گی لہذا مذاق میں کسی نے کہہ دیا ہنستے ہوئے کسی نے کہہ دیا کسی مجبوری سے کسی نے کہہ دیا جس نے اپنی بیوی کو تلاق کہہ دیا اس کی تلاک واقع ہو گئی جس نے یہ کہہ دیا تلاک دیتا ہوں فلاح دوں گا یہ نہیں مسئلہ تو وہ جس طریقے سے بھی کہے گا مجبوری سے کہے گا یا مزاق سے کہے گا یا وہ مطلب کہ جان کے کہے گا یا جیسے بھی کہے فلاق بھی واقع ہو جاتی ہے اطاق یعنی غلام ہے اس کو آزاد کرنا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے آزاد ہو جائے گا چاہے مزاق سے کیا اور نکاح بھی ایسے ہی مزاق مزاق نے دو گواہوں کے سامنے انہوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تو نکاح ہو گیا لہذا ان چیزوں سے ان چیزوں کی طرف خاص خیال رکھنا چاہیے یہ رب کریم کی حدیں ہیں ان کو مذاق نہیں بنانا چاہیے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں میں خورم مسجد بول رہا ہوں شارجہ سے جی جی خورب جی, جی. اپنے ٹی وی کے آوازیں کام کریں گے جی جی میرا سوال یہ ہے کہ جی, ایک آدمی جو ہر سال حج پہ جاتا ہے یا دوسرے سال جاتا ہے کیا اس کو ایک حج کا سواب ملے گا یا ہر دفعہ جو حج پہ جاتا ہے اس کو سب حج کا سواب ملے گا جی اور کچھ جی شکریہ جناب خورم صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جتنے حج کرے گا اتنے ہی حجوں کا سواب اس کو ملے گا یہ نہیں کہ فرض جو تھا وہ کیا اب نفلی ہیں تو ان کا سواب کم ملے گا سواب سب کا اسی طریقے سے ملے گا اتنا ہی ملے گا لیکن یہ بارہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایک حج کر لیا ہے تو اب جو ہر سال وہ آدمی حاضر کرتا ہے تو وہ دیکھے مسلمان معاشرے میں ان کے اپنے رشتہ داروں میں عزیز و اکربا میں ہمسایوں میں کتنے ایسے مجبور لوگ ہیں کہ جو بچیوں کی شادی نہیں کر سکتے جو دیگر اپنے فرائض دار نہیں کر سکتے تو بجائے حاج کرنے کے اگر ان کو وہ پیسے حج کے دے دیے جائے تو میرے خیال میں وہ حج اس حج سے بہت زیادہ اس کو سواب ملے گا ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی خیال رکھنا رکھ ہے ہمارے کئی تو ہیں تیس تیس حادی کرتے ہیں لیکن جیسے پہلے تھے ویسے ہی لیکن ان کے ہم آ, ان کے والدین ان کے ویز و کربا دیگر مسلمان جو ہیں وہ بھوکوں مر رہے ہیں اور ان کے پاس ایک اور کھانا بھی نہیں ہے کپڑے بھی نہیں ہے بیٹی کی شادی کرنے کے لیے کچھ نہیں اور وہ ہر سال حضرت حج پہ جا رہے ہیں کہ میں نے جی اتنے حاج کر لیے تو یہ مقصد نہیں ہے حاج کا حج کا تو یعنی اسلامی جو آ, عبادات ہیں ان کا تو مقصد ہی یہ ہے حج میں ساری دنیا کتھی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے کے مسائل کا پتہ چلے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہو مسلمان مل کے کریں یہ سارے سلسلے تاکہ رابطہ قائم ہو مسلمانوں کے ایک دوسرے کے مسائل کا مصائب کا پتہ چلے جب یہ نہیں ہے تو حج کا کیا فائدہ ہوگا دیگر عبادات کا کیا فائدہ ہوگا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی صاحب کہاں سے بول رہے ہیں میں آخر آپ کہ جی حکم جانا صاحب میرا سوال ہے بارے میں ایک مشن کا جو بزنس ہے مثال کے طور پہ کل کوئی دکانداری کرتا ہے تو کوئی آدمی کو کہ میں آپ کے پاس پرسنر لے کر گا تو اتنے پرسینٹ میں آپ سے کمیشن لوں گا جی تو یہ ایک شریف میں دیکھیے میرے بھائی اگر تو جو خریدنے والا ہے بیچنے والا ہے دونوں کو پتا ہے کہ بھائی یہ اتنی کمیشن اس سے لے گا تو پھر تو ہوگی جائز لیکن اگر ایک کو بھی نہیں پتا یا دونوں کو نہیں پتا تو پھر ناجائز ہوگی دھوکہ ہوگا فراڈ ہوگا جو کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے کئی مسائل یا کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اس میں ایک ایجنٹ ہے اس کی اتنے فیصد اس سے باعث لینی ہے اور اتنے فیصد مشری سے بیچنے والے اور خریدنے والے سے اتنی اور اتنی بیچنے والے سے تو وہ تو جائزہ ہے چونکہ دونوں کو پتا ہے لیکن اگر ایک شخص کہتا ہے میں تیرے پاس گاہک لے کے آؤں گا تو تو اس سے تیس روپے لینا دو مجھے دے دینا اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب اس نے اس سے بیس لے لیے لیکن اس کو نہیں پتا کہ یہ چیز تو اٹھارہ کی ہے اس نے مجھے بیس لیے دو تو اس نے اس کو دے دینے ہے اس بیس تو وہ ناجائز ہوگا ہاں اگر اس کو بھی پتا ہو کہ یہ مجھے لے گیا اس نے دو دنوں یا دو روپے اس نے لینے ہیں اس سے تو پھر دونوں کو اگر پتا دونوں خوش ہیں تو پھر جائز ہوگا پر اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اس کا علم نہیں ہے اس کو یعنی لاعلمی میں رکھا گیا ہے تو یہ جائز نہیں ہے بہت سارے ایسے ملازمین ہیں گورنمنٹ کے یا فیکٹریوں کے یا پرائیویٹ جو کمپنیوں کے وہ بازار سے سودا لاتے ہیں اور وہاں سے ان کے ساتھ بات کر لیتے ہیں اور ان سے لیتے ہیں سودا پانچ سو کا اور آ کے بل بنا کے دے دیتے ہیں سات سو کا ہاں تو وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے تو مجھے کہا تھا آ, کہ اتنے کا سودا سات سو کو لے ہو, میں نے آگے جا کے کھو لیے اتنا رعایت کروا لی ہے اپنی طرف سے تو وہ مجھے ملنے چاہیے تو یہ بھی جائز نہیں ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے جی, دونوں طرف کو بتا کے اگر لے گا تو پھر جائز ہوگا جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کیا چل رہے ہیں آپ صاحب جی الحمد کہاں سے بول رہے ہیں آدر جی میں دبئی سے بات کر میرا ایک حفظہ میں نے پوچھا تھا کہ اگر لڑکا مسلمان ہو اور کوئی لڑکی کرسچن ہو تو کیا کنڈیشنز ہیں کہ جس کے تحت اسلامی طریقے سے نکاح ہو سکتا ہے اور اس کی بعد میں بھی بتائیے کہ کنڈیشنز یہاں کس طرح اس کی حالت اپلائی کیا, کیا لڑکی مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہے آ, اس کے متعلق ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا اگر مثال کے طور پہ تیار نہیں ہے تو اس صورت میں کیا آپشن ہے جی دیکھیے میرے بھائی اہل کتاب عیسائی یہودی ان کی لڑکیوں سے شادی کرنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے ابتدا میں تو وہ بہرحال اس میں جواز رکھا گیا تھا اب بھی قرآن و سنت کو دیکھا جائے تو جواز ہے جو علماء ناجائز کہتے ہیں آج کل فتویٰ اسی پہ ہے کہ وہ جائز نہیں اور کیوں اس لیے کہ پہلے اسلاف ہمارے جو تھے ایک دور تھا اس وقت مسلمان لڑکے نوجوان اپنے مذہب کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے اس کا علم رکھتے تھے کہ ان کو شادی کرنے کے بعد کوئی ڈر نہیں تھا کہ میں شادی کرنے کے بعد کچھ اپنا مذہب تبدیل کر لوں گا ان کو یہی تھا کہ ہمارا کردار دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں آئیں گی وہ عورتیں تو چاہے یہ عیسائی ہوں یہودی ہوں وہ چند دنوں میں مسلمان ہو جائیں گی تو اہل کتاب کے ساتھ شادی اس طریقے سے جائز تھی لیکن جب ہم دین سے دور ہوتے گئے تو پھر اب جو ہے اگر کسی عیسائی لڑکی سے شادی کرے گا یہودی لڑکی سے شادی کرے گا تو پہلے ہی ہم دین کے ساتھ برائے نام تعلق ہے ہمارا ہمیں دین کے مسائل کا پتا نہیں ہے دین کے جو احکام ہیں ان کا پتا نہیں ہے تو اگر کسی ایسی لڑکی سے شادی کریں گے تو ہم تو پہلے ہی برائے نام ہیں تو اس کے بعد تو پھر بالکل ہی جو دین سے دور ہوتے جائیں گے تو اس لیے المائی کرام نے آج کل جو ہے عدم جواز کا خطرہ دیا کہ یہ جائز نہیں ہے ہاں اگر کسی شخص کو اتنا یقین ہے کہ وہ خود تو اسلام کو جانتا ہے اور دوسرے کو سمجھا سکتا ہے ایک عیسائی کو ایک یہودی کو اپنے اسلام کے بارے میں اس کی جو خوبیاں ہیں بتا سکتا ہے تو پھر وہ اگر شادی کرے تو اس میں جواب کا فتوہ ہوگا لیکن اکثر طور پر دیکھا گیا کہ جو لڑکے نوجوان ایسا کرتے ہیں بعد میں پریشانیاں ہوتی ہیں اگر اولاد ہوتی ہے تو وہ اگر اولاد اللہ نہ کرے اس کی کمی کی وجہ سے عیسائی ہو گئی ماں کے ساتھ تو اس کو قیامت کے روز اس کا جواب دینا پڑے گا تو قرآن کریم میں واضح طور پر رب کریم نے اشال فرمایا کہ چاہے تمہاری لونڈی ہو یا چاہے تمہارا غلام ہو وہ ایک اچھے خوبصورت مرد سے اچھا ہے جو آزاد ہے غیر مسلم سے مشرف سے ایسے ہی لونڈی اچھی ہے اگر مسلم ہرا سے یعنی آزاد عورت سے چاہے وہ تمہیں خوبصورت ہی کیوں نہ لگے تو اگر ایسا ہو سکے کہ وہ جانتا ہے کہ میں اتنا پختہ ہوں اپنے دین میں کہ میں اس کو مسلمان کر لوں گا تو پھر اس کے بارے میں کچھ جواب کا فتویٰ ہو سکتا ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا کہاں جی الحمد للہ جی اچھا مفتی صاحب میں یوروپ آیا ہوں اپنے چتر جان کا بیٹا تھا آن کے اچھا تو پاکستان میں نے شادی کرنی ہے شادی بہر ہے اصلی غلطیت نکات اصلی غلطیت ہی لکھی جائے گی جی جی تو امیگریشن کروانے کے لیے مجھے اسی غلطیت بنوانا ہوگا جس کے غلطیت سے میں آئیے آیا ہوں جی جی تو کیا ایسا کرنا چاہے گا جی میرے بھائی یہ قتل جائز نہیں ہے حرام ہے آ, اپنی ولدیت کو تبدیل کرنا چاہے چچا ہو یا کوئی اور ہو آ, اس میں آ, یعنی سخت قسم کی لعنت فرمایا گیا کہ ایسے شخص میں لعنت ہو جو اپنا نصب تبدیل کرتا ہے یا اپنے باپ کو تبدیل کرتا ہے یعنی کت اپنے باپ کی جگہ دوسرے کا نام لکھنا لکھانا جائز نہیں ہے چاہے وہ ویزے کے لیے ہو یا کسی اور کام کے لیے ہو اب آپ نے جو کیا تو اس سے توبہ کرنی چاہیے کوئی ایسا سلسلہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنی اصلی بلدیت کے ساتھ ہی آج جتنے کام ہیں وہ کریں میرے بھائی عزت وہ جو لکھا جا چکا ہماری ولادت سے پہلے ہمارے یہاں آنے سے پہلے عزت وہ جو لکھی جا چکی ہمیں وہی ملنا جو ہمارے مقدروں میں ہے ہم خام خام اس کو حلال کو حرام بناتے ہیں اور اس کا طریقہ جو ہے وہ غلط استعمال کرتے ہیں ایسے کاموں سے توحبہ کرنی چاہیے اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ جو بڑا اہم ہے آپ نے تو صرف باپ کا نام جو ہے وہ چچے کا نام لکھا دیا لوگ اپنے دین کو بدل دیتے ہیں یہ بھی حرام ہے وہ تو باپ کا نام بدلنا لیکن یہ تو اس سے بھی بڑا حرام ہے کہ صرف گرین کارڈ حصل کرنے کے لیے ویزا حاصل کرنے کے لیے کوئی جو ہے مرزی بن رہا ہے کوئی کچھ بن رہا ہے کوئی کچھ بن رہا ہے تو یہ سب دنیا کی خاطر ہے دنیا کتنے دن تک ہے آ چلی جائے گی میرے بھائی تو اس لیے آپ خیال کرنا چاہیے دین کے اوپر عمل کرنا چاہیے رزق وہ جو رب کریم نے ہمیں اپنے ذمہ کرم پر رزق لے لیا ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں وعلیکم السلام جی جی کہاں سے بول رہے ہیں آپ میرے بھائی سعودی عرب سے بول رہا ہوں آپ جی جی جی حکم جا جی جی عقیقے کے لیے پوچھنا تھا عقیقہ ہاں جی ہاں جی کیا پوچھنا تھا اس کے بارے میں بیٹی ہے بیٹی ہے وہ اپنی ماں کے پاس ہے کوئی جھگڑا ہوا ہے اس لیے وہ اپنی ماں کے پاس رہتی ہے حقیقے پوچھنا ہے کہ اس کا حقیقہ میں کروں تو وہ کریں گے دیکھیے میرے بھائی مسئلہ ایک تو یہ کتنے مسائل ہیں آج کل جس سے پوچھو وہی لڑا ہوا ہے جس سے پوچھو وہی بیوی سے ناراض ہے کیا مسائل ہو گئے ہیں نمبر ایک نمبر دو تو یہ ہے کہ حقیقہ بارہ آپ والد ہیں آپ نے ہی کرنا ہے تو عقیقہ سننا طریقہ یہ ہے کہ ساتویں دن بچی یا بچے کا نام رکھا جائے ساتویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے بیٹے کے لیے دو بکرے اور بیٹی کے لیے ایک بکرا یہ ہے یعنی جو ہے طریقہ اور اگر وہ یعنی سات دنوں میں نہیں کر سکا تو وہ پوری زندگی جب چاہے کرے اس کو پوری زندگی جب چاہے کرے گا تو اس کی سنت ادا ہو جائے گی مستحب اور صحیح طریقہ وہی ساتھ دینے والا ہے لیکن چونکہ بعض اوقات اب وقت نہیں ملتا یا بعض اوقات حالات ایسے نہیں ہوتے یا بعض اوقات آدمی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تو اپنی اپنا عقیقہ جیسا ایک ادھیشی نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ نے اپنا عقیقہ جو ہے وہ اعلان ربوت کے بعد فرمایا تھا تو اپنا عقیقہ خود بھی بڑا ہو کے کر سکتا ہے بچے بڑے ہو جائیں بالغ ہو جائیں ان کے بعد بھی والدین بھی ان کا کر سکتے ہیں تو بیٹی جو ہے آپ کی اس کا عقیقہ تو بہرحال آپ پر ہی ضروری ہے آپ ہی اس کی طرف سے عقیقہ کریں گے اللہ کرے کہ آپ دونوں کی آپس میں صلاح ہو جائے بس خیر رب کریم کرنے شام صلاحی اچھی بات ہے جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے بولیں میں لاہور سے بات کر رہا ہوں سمیر جی سمیر صاحب بول یہ ہے کہ ہماری مارکیٹ میں کچھ لوگ ہیں جو ہم ہم تو پڑھتے ہیں جی تو وہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ شرک کر رہے ہیں آپ آپ شرک یا آپ کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی ہے تو یہ مسئلہ آپ پوچھنا تھا جی سمیر بھائی سیدھی سی بات ہے کہ نماز میں السلام و علیہ کا پڑھ لیا تو شرک نہیں ہوا جو نماز ہی اگر شرک کا شرک کی تعلیم دے گی تو اور عبادت آپ پھر کیا کریں گی حاضر کے سیدھے سے السلام و علیہ کا نبیو اے آقا پار اے نبی آپر سلام ہو تو جو نماز میں توحید ہے نماز کے فوراً بعد وہ شرک ہو گیا عجیب مذہب ہے جو وقت بدلنے سے بدلتا ہے جو شہر بدلنے سے بدلتا ہے جو زمانے بدلنے سے بدلتا ہے مدینے میں جائیں تو جائز ہے، مدینے سے باہر نکلیں تو نہ ہے نماز میں ہو تو جائز ہے، نماز کے باہر نکلیں تو ناجائز ہے تو میرے بھائی مذہب تو وہی ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا وہی دین مدینشی میں وہی رہے گا دبئی میں بھی وہی لاہور میں بھی وہی جب مدینے میں صلاحت وسلام علیکم یارس اللہ جائز ہے تو دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں وہ جائز ہی رہے گا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذات خود کرم نوازی فرماتے ہیں حدیث شیخ ہے جس کو ابن قیم نے بھی نقل کیا ہے ابن تیمیہ کے شگرد نے اور امام چدرانی نے موج و کبیر میں اس کو نقل کیا فرمایا جمعے کے دن مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا کرو تم میں کوئی بھی درود و اسلام نہیں بھیجتا ہت ہت بالا گانی سو تو ہو کہ اس کی آواز مجھے پہنچ جاتی ہے ہے سو کہنا وہ دنیا کے کسی خطے پہ بھی ہو پھر میرے بھائی ابو دو کی حدیث ہے اسی طریقے سے موجم کبیر تبرانی میں مسند امام احمد میں اسی طریقے سے مسند ابی اعلیٰ میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیسن شاد تم میں کوئی بھی شخص کو پوری دنیا جہاں ملک پہ سلام بھیجے میں اس کا جواب دیتا ہوں تو بھائی اگر سلام آپ بھیجیں گے تو تبھی جواب ملے گا نا تو درود و سلام بھیجنا اب اس کو شرک کریں شرک تو وہ جو رب کے ساتھ ملا دیا تو اس نے کہا شرک رب کے ساتھ ہو گیا اللہ معذرا یہ تو نبی کریم کا ہی ہاکہ ہے لہذا اس میں کوئی شرک والی بات نہیں خوب پڑھا کریں درود و سلام جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے جو زیادہ درود و سلام بھیجے گا وہ قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب ہوگا جنت میں مجھ سے زیادہ قریب اب اپنی مرضی جتنا چاہو تم قرب حاصل کرنا چاہو اتنا زیادہ دودھ وسلام پڑھو جی السلام علیکم السلام علیکم جناب وعلیکم صاحب کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں جی جناب میں جمال احمد بول رہا ہوں دہلی انڈیا سے جی حکم جناب جی یہ پوچھنا تھا مجھے کہ میں نے تقریباً ایک ڈیڑھ سال پہلے حضرت مولانا بشیر فاروقی قادری صاحب سے استخارہ کرایا تھا کہیں جانے کے لیے تو وہاں کے لیے یہ تھا کہ مطلب تین آپشن دیے تھے تو انہوں نے جہاں کے لیے منع کرا تھا وہاں حالات اب بدل گئے ہیں تو ہمیں اسی استخارہ مطلب اسی پہ عمل کرنا ضروری ہے یا پھر ہم دوبارہ استخارہ لے کے مطلب ایک ڈیڑھ سال کے بعد اب دوبارہ لے استخارہ وہاں جانے کے لیے کیونکہ وہاں کے حالات اب اس ٹائم جو تھے دنیاوی اعتبار سے کچھ تبدیل ہو گئے دیکھیں آ, میرے بھائی یہ تو بارہ مولانا آ, محمد بشیر فاروقی صاحب ہی آپ کو بتا سکتے ہیں آ, چونکہ یہ مسئلہ ان کا ہے میرا مسئلہ نہیں ہے شریح طور پہ ایک اصول ہے فکا کا کہ اگر کسی نے کہا کہ تو نے فلاں شخص کی عزت نہیں کرنی کیونکہ وہ فاسق و فاجر ہے تو اس کی علت بتائی کہ وہ فاسق و فاجر ہے اسی اس کی عزت نہیں کرنی اب اگر وہ فسق و خزور چھوڑ کے جو ہے وہ اچھا ہو گیا تو اب اس کی عزت کرنی اس کے حکم کے خلاف نہیں ہوگا جس نے کہا تھا اس کی عزت نہیں کرنی کیونکہ اس نے جو قید لگائی تھی وہ مٹ گئی لیکن آپ کا مسئلہ جو ہے وہ میرے خیال میں فکی کی بجائے تھوڑا دوسرا ہے تو اگر آپ دوبارہ مولانا محمد بشیر فاروقی صاحب سے رابطہ کریں تو وہ آپ کو اس سلسلے میں بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ, पारे کیونکہ पारे ہمارا جو پروگرام ہے یہ فکی مسائل کا ہے عملی اعتقادی جو مسائل ہیں ان میں آپ سوال کر سکتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم تو وعلیکم السلام جی کہاں سے بول رہے ہیں کون صاحب میں سوتیا سے برے سے بول رہا ہوں جی جی کیا سوال ہے آپ کا جی سہولیا وغیرہ کہ جو لڑکی اور لڑکا کا شادی ہوتا ہے اس میں وہ ٹیکا صاحب ساتھ کر سکتے ہیں کیا لڑکی اور لڑکا کا شادی کرتے ہیں اس ٹائم میں تو دیکھتے ہیں باراتیوں کو کھانا ہاں تو اس میں عقیقہ یا عقیقہ عقیقہ تو لڑکا کا شادی ہوتا ہے اس ٹائم ہاں اچھا اچھا اچھا میں نے کہا کہ ابھی شادی ہو رہی ہے تو عقیقہ کیسے ہو رہا ہے تو اچھا اس کا مطلب ہے کہ بچی کے پہلے یعنی عقیقہ نہیں ہوا اب اس کی شادی ہو رہی ہے تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ بارات والوں کو جو کھانا دینا ہے اسی میں عقیقہ بھی ہو جائے تو دیکھیے میرے بھائی مسئلہ یہ ہے عقیقہ بہرہ رب کے نام پہ ہی صدقہ ہوتا ہے تو ایسے ہو تو سکتا ہے چونکہ عقیقے کا گوشت جو ہے وہ امیر گریب اپنے بیگانے سب کھا سکتے ہیں تو باراتی بھی ان میں عزیزوں میں شامل ہیں لہٰذا اگر باراتیوں کو کھلا دیا جائے قربانی کا گوشت ہو یا عقیقے کا گوشت ہو تو اس میں عقیقہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا قربانی ہے تو قربانی بھی ادا ہو جائے گی لیکن وہ ایک حصہ ہوتا ہے اب وہ کیا نام ہے اس کا بچی کا تو ایک حصے میں کتنا ہوگا ممکن ہے بہرحال وہ اگر یعنی تھوڑی برات ہے تو وہ بھی اس میں شاید پوری ہو جائے شری طور وہ اس کا عقیقہ ہو جائے گا بچی کا جو اگر یعنی اس میں عقیقے کا گوشت اگر بچایا اگر یعنی اس نے شادی میں بچی کے عقیقے کا گوشت لوگوں کو کھلایا تو عقیقہ بھی ادا ہو جائے گا اس میں کوئی سی طور پہ کوئی کباہٹ نہیں ہے چونکہ یہ فرض نہیں ہے ہاں جو فرض ہوتا ہے صدقہ وہ کوئی امیر آدمی نہیں کھا سکتا منت کا ہے یا وقعات کا وہ نہیں تو چونکہ یہ مستحب ہے سنت ہے تو یہ کھا سکتے ہیں لہذا اس کا کا ہو جائے گا چونکہ اب ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ شاء کے پروگرام میں بقیہ سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ فی اللہ اللہ و کے حوالے